اور اگر تم میں ایک گروہ اس پر آمان لایا جو میں لے کر بھیجا گیا اور ایک گروہ نہیں نہ مانا تو ٹھہرے رہو یہاں تک کہ اللہ ہم میں فیصلہ کرے اور اللہ کا فیصلہ سب سے بہتر